پھر اس کے بعد کیا ہوا اس سما کے متعلق بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا پھر مطلب وہ نتیجہ نہیں نکلا جو نکلنا چاہیے تھا سما استباعات کے لیے اربوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی وہ چیز جس سے بودھ اور دوری پیدا ہو جاتی ہے یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ کی قدرت پہ ایمان آتا اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق جڑ جاتا سما لیکن وہ بات نہیں ہوئی قصد قلوبکم تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ظالکا اس واقعے کے بعد قصد قلوبکم بکم تمہارے دل سخت ہو گئے اور یہ جو من بعد ظالکا کہا ہے کہ اس واقعے کے بعد یہ مزید تاکید کلام پیدا کرنے کے لیے مزید زور دینے کے لیے کرنا اتنا بھی ٹھیک ہے کہ سما قصد قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے فاہیا کل ہی جا اور وہ ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر لیکن من بعد ظالقہ کے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ مزید وضاحت کرنے کے لیے کہ اس جیسے بڑے واقعے کے بعد بھی کہ تم نے دیکھا ایک مردہ زندہ ہو گیا اٹھ کھڑا ہوا اس کے بعد بھی تمہیں اللہ کے ساتھ تعلق نہ تمہارا جڑا اور تمہارے دل ہو گئے سخت کل ہجارہ جیسے کہ پتھر ہوتے ہیں ہجر کی جمع کل ہجارہ جیسے کہ پتھر ہوتے ہیں ہجر او اشد و کسوا یا پھر اس سے بھی زیادہ سخت او کے کیا مانے او کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ شک کے لیے عربوں میں کبھی استعمال ہوتا ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح یا شاید اس سے زیادہ لیکن یہ او شاید کے معنی میں یہاں آ نہیں سکتا کیونکہ اللہ کا خود فرما رہے ہیں تو اللہ کے لیے کوئی چیز جانچنا مشکل نہیں اس کی او جو ہے شک کے معنی میں یہاں آیا نہیں شک کے معنی میں نہیں آیا تو پھر یا تو آیا ہے اس سے کہ بلکہ دیکھتے ہیں ابھی کیا اچھا اچھا جی ٹھیک ہے تو ایک تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا او کا بل بلکہ کہ تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تو شک تو نہ رہا پتھر سے مزید آگے چلے گئے ایک ترجمہ دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ دل کی دو قسمیں مفسرین کہتے ہوئی کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے جیسے لوہا سمجھ لیں پتھر سے زیادہ شدید سمجھ لیں پتھروں میں بھی قسمیں ہوتی ہیں ایک عام پتھر ہوتا ہے ایک اس سے بھی زیادہ سخت پتھر ہوتا ہے تو دل جو ہے وہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے او و قسوہ یا یہ کہ ہاں ہاں ترجمہ یہ کر رہے تھے کہ دل کی دو قسمیں ہو گئیں کہ چادر فی کل ہی, ہی جا اور وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر او و قسوہ اور کچھ اس سے بھی زیادہ سخت دل اور ہو گئے کوئی اور جماعت تھی کچھ کے دل پتھر جیسے ہو گئے اور کچھ کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تو جماعتیں دو ہو گئیں اور ایک ترجمہ یہ کیا تھا کہ تمہارے دل پتھر جیسے سخت ہو گئے یا پھر تمہارے ہی دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ پو تو جماعت ایک ہی رہی لیکن دل کی دو کیفیتیں ہو گئی اور پہلی صورت جو بیان کیا اس میں جماعتیں دو ہو گئی کہ ایک جماعت کے دل پتھر جیسے سخت ہو گئے اور ایک ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے یہ او کا ترجمہ یہاں پہ کیا گیا ہے وہ ان منف بھی تھے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا یا ہو جانا چاہیے کہ یہ ایک, ایک لفظ پر جو اتنی باتیں ہوتی ہیں تو یہ ترجمہ قرآن پاک کا یہ کوئی کھیل تماشے کی باتیں نہیں یہ جو لوگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا صرف لغت کی بنیاد پہ نتیجہ یہ کہ اس سے گمرائی پھر پھیلتی ہے وہ ان نمہا اور اس میں سے کچھ ایسے ہیں اب پتھروں کی بات ہو رہی ہے بعض کہتے ہیں یہ دلوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ انما اور کچھ دل ایسے ہیں لیکن یہ بہت دور کی بات ہے ربط کلام پیدا نہیں ہوتا بات جڑتی نہیں ہے وہ انما اور کچھ پتھر ایسے ہیں لمحہ یو کو جب وہ پھٹتے ہیں ف یا خروج تو اس پر سے پانی نکلتا ہاں ایک بات رہ گئی وہ ان نمل ہوئی اور پتھروں میں سے ایسے ہیں لما یو جب وہ پھٹتے ہیں شک ہوتے ہیں منہ منہ انہار تو اس سے دریا بہتے بانس پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے دریا نکلتے ہوئے تم دیکھو گے اور یہ اصل میں ایسے دل جن سے ہدایت ملتی ہے اور بہت بڑے درجے کے دل ہوتے ہیں جیسے ہم بیا عالم صلاحت والسلام اور اللہ کے ایسے خاص بندے کہ ایک ایک آدمی سے ہزاروں لوگوں کو ہدایت ملتی کہ اتنے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں یہ سمندر کی طرح ہی ہوتے ہیں اور جو جتنا تیرتا ہے نا بس اتنے ہی کی خبر لاتا ہے کہ یہ سمندر اتنا اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ سمندر کو پوری طرح دیکھ لے کے کتنا ایسے آل راؤنڈر ہوتے ہیں بہت سے لوگ یشا ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ جو تھے ایسی آدمی حدیث میں ان کی چیزیں پڑھو تو لگتا ہے اس آدمی نے حدیث کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا تفسیر میں دیکھو تو وہاں ان کا یہی حال ہے تصوف میں دیکھو تو وہاں ان کا حال یہی ترجمے میں دیکھو اصول میں دیکھو تاریخ میں دیکھیے کوئی فن ایسا نہیں ہے علم ایسا نہیں اس پہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہ کچھ لکھا نہ اور ہر چیز میں کمال کی چیزیں لکھی ہر بات شیخ الاسلام تیمیہ رحمت اللہ علیہ ان کا بھی حال ایسا ہی تھا ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے شیخ کو دیکھا اور ہمارا خیال ہے علم ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے علوم وہ جب چاہتے تھے جس علم کو چاہتے تھے لے لیتے تھے تاریخ پہ لکھتے ہیں تو تاریخ ان کے ٹاپ کی اور حدیث پہ لکھتے ہیں وہ بھی اصول حدیث پہ وہ بھی اور تفسیر اصول تفسیر جو علم دیکھ لیں شیخ جب بات کرتے ہیں ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ تو یوں پتہ چلتا ہے جیسے اس آدمی نے ساری زندگی اسی فیلڈ میں گزاری بڑے لوگ ہیں اللہ نے اس لیے انہیں اتنا علم دیا ہوا ہوتا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی ہو یہ ہے وہ چیز کہ ارشاد فرمایا کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ لمحہ تفجر و منہ النہار کہ اس سے کیا ہوتا ہے دریا بیتے ہیں وہ ان منہا اور ان میں سے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں لمحۂ شپکو کہ جب وہ پھٹتے ہیں وہ یرج منہ الماں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے وہ پانی نکلتا ہے اپنے محلے کو سیراب کر لی. وہ پانی نکلتا ہے اپنے شہر کو سیراب وہ لنا منہا اور اس میں سے کچھ ایسے ہیں لمحہ یابت کہ جب وہ پھٹتے ہیں من خشیت اللہ وہ گرتے ہیں یاحبتو حبوت کے معنی میں اوپر سے نیچے گرتے ہیں خشیت اللہ اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں اس پہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیسرے درجے کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تو سنبھالے رکھتے ہیں ایمان ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور دوسرے کو نفع نہ بھی ہو تو اپنے اندر تو نفع ہوتا ہی ہے اور یہ بھی بہت بڑی چیز ہے اگر ایمان پہ موت آ جائے تو اس سے بڑی اور اس سے اچھی بات اور کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا مسروق رحمت اللہ علیہ تابڑی تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان میں سے ایسے بھی لوگ دیکھے جو سمندر تھے اگر پوری مخلوق وہاں پانی پینے کے لیے آ جاتی تو سب سیراب ہو جاتے اور انہوں نے کہا پھر کچھ ایسے بھی دیکھے جو ایسے ہی تھے جو اپنے شہر کو سنبھال سکتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو دوسروں سے جا کے فتوا پوچھتے تھے بس اپنی ذات میں ٹھیک تھے وہ ان سے پوچھا گیا کہ کن کن کو آپ نے دیکھا تو انہوں نے کہا چھ صحابہ رضی اللہ ان کو میں نے دیکھا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان میں جمع ہو گیا اور پھر انہوں نے نام لیے اور انہوں نے کہا میں نے حسط عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہست علی رضی اللہ کو اور عبداللہ اللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کو اور ابو دردا کو اور, اور معاذ ابن جبل کو اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کا سب کا علم ان میں جمع ہو گیا تھا اور پھر کہنے لگے نہ اس نے حسط عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا ہے ہست مواز رضی اللہ عنہ کی جگہ کہ ہاں یہ ان چھ میں جمع ہو گیا اور پھر فرمانے لگے کہ ان سب کا علم بھی دو میں جمع ہو گیا تھا تو پوچھا گیا کون تو ان کا عزت عمر اور حزت علی رضی اللہ عنہ میں اتنا علم تھا کہ اگر پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی تو اٹھا سکتی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایک تابعی ہیں ان کی روایت کے وہ کہتے ہیں اتنا علم تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس میں فتوا نہ دے سکتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرفات میں تقریر کی حج کے موقع پہ ان کے شاگرد کہتے تھے کہ خدا کی قسم یہ تقریر اگر عیسائی روم کے سن لیتے تو ایمان لے آتے اتنی زبردست چیزیں انہوں نے بیان کی تو حال ہے ایسے اللہ نے فرمایا ہے پتھروں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے وہ انمنہ لما یا بھی تو من, مِنْ خشیت اللہ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں پتھر اس پہ بحث کی گئی ہے کہ جو پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے ایک جماعت تو اس طرف گئی ہے بند کرتے ہیں دروازہ ایک جماعت تو اس طرف گئی ہے کہ پتھروں میں جو ویسے ہی اللہ کی بات کا ماننا پایا جاتا ہے جو تسلیم کرنا پایا جاتا ہے بس اس سے مراد وہی وہ ہے کہ پتھر بنائی ایسے گئے پہاڑ ایسے ہی بنائے گئے کہ انسان کو ان پہ غلبہ حاصل ہے انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور زیادہ واضح رائے اچھی رائے ان محققین کی ہے جو کہتے ہیں کہ پتھروں میں باقاعدہ حص ارادہ جان یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے لیے بہت سے دلائل انہوں نے دیے وہ کہتے ہیں اگر پتھروں میں زندگی نہ ہو جو ہمیں آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر اللہ نے یہ کیسے کہہ دیا ہے؟ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے لنزلہ حاضل قرآن اعلی جب اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے لبا تہ خاش ام متصد ام ان تو تم دیکھتے اللہ کے خوف سے اس کے جلال سے اس کے روغ اور حیبت سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ریزا ریزا ہو جاتا وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پہاڑوں میں حس ہے زندگی ہے اور پھر قرآن نے بھی ایک اور جگہ کہا اللہ نے سب ہم اور اس کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح حمد ملا کر اس میں نہ کرتی ہو بلا کلّہ تب کا ہوں لیکن تم لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے تمہیں اتنا شعور نہیں قرآن میں تیسری جگہ بھی آیا کہ ایک دیوار جو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے بنائی تھی اللہ نے فرمایا کہ یورید ان انگین وہ دیوار چاہتی تھی کہ گر پڑے فاقام ہو انہوں نے اسے کھڑا کر دیا تو بعض کہتے ہیں وہاں بھی یہی مراد ہے وہ جو پہلا طبقہ ہے نا وہ کہتے ہیں دیوار چاہتی تھی کہ گر پڑے مطلب یہ کہ دیوار گرنے والی ہو گئی تھی لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اس کا ارادہ اس میں شامل تھا کہ وہ گرے لیکن حضرات نے اسے کھڑا کر دیا تو بہرحال زیادہ واضح چیز اور رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پتھروں میں بھی حصہ ہوتی ہے پہچانتے ہیں ان چیزوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ مکرمہ کے ہر اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری نبوت ملنے سے بھی پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا مسلم کی روایت میں آتا ہے تو پتھروں میں احساس شعور یہ چیزیں ہوتی ہیں اس لیے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں سارے پتھر اس وجہ سے نہیں گرتے اور بڑے اسباب وسائل وجوہ اس کی ہیں مگر فرمایا کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں وہ اللہ غافل ان اور اللہ تعالی ہرگز غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو تمہارے اعمال سے یعنی جو کچھ شائی اور برائی کرتے ہو سب اللہ کے علم میں